یا محمود المسکوری محبود حقیقی طور پہ کے علاوہ کوئی بھی کرو کیوں اس کے علاوہ کوئی بھی وَكُلُّ عَلَى فَهُوَ الَّذِي پس ہر نفع جو اس کے بیر کے ہاتھ پر چلتا ہے فاہو اللہ نے اجراء اس نفعے کو اسی نے ہی چلایا ہے وَكُلُّ فَهُوَ الَّذِي فَدَّرَهُ وَقَضَاهُ। وہ کلو خیر ولاقاتی فاہو اللہ ہر وہ خیر جو پہنچتی ہے اس کے بعد مخلوق... مخلوق... مخلوقات کی طرف اس کے بعد مخلوقات کی طرف سے فاہو اللہ کی بس وہی رات ہے بے بے اس, نے اس کا اندازہ لکھایا اور فیصلہ کیا فا... اس کا مالنا یوں کر لیں وہ کلو خیری الى البادی مخلوقاتی ہی بازن ہر وہ خیر جو مخلوق میں سے ایک دوسرے کو پہنچتی ہے کہ ایسی تعریف کرنا کہ وہ پسند کرے اس کو اور جو اسے دل. پسند آ جائے پسند آ جائے میں شکر کرتا ہوں اس کا ایسا شکر کے جو اس کی نعمتوں کے مقابلے میں ہو وہ خاتین ہاں غیر خاتین اگر چاہیے شمار میں آنے والی نہیں ان کی عمری، لا نئی شکری اس کے معاملے کی نعمتوں کی مثال دیتے ہوئے نہیں لی امری ہی اس کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے دل اور میرے لا شکریما اس کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے جو سب سے چھوٹی نعمت ہے اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے وہ لاتی بابت بابا یری شکریم اور اس کی جسیم بڑی بڑی ایاتی نعمتیں اس کی بڑی بڑی نعمتوں کے شکر میں سے جو مجھ پر واجب ہے اس کا اشیر بھی ادا نہیں کر سکتی باز کا معنی کیا کریں گے ہاں جی یعنی کا دسواں سا اگر سے یہ بازل کا پورا معنی نہیں لیکن محاورے میں پھیٹ ہو جاتا ہے وصلاح وصلاح محمد اس کے چنیدہ رسول اس کے چنیدہ رسول محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بھی جائے گے کی طرف اس کے بندوں میں سرسیہ کی طرف صلاة و سلامی اتجددانی و تجدد ان اوقاتی و ایتکررانی و تکرر ان ااناتی و علی آنہ ابرار و صحابتہ اخیاء امدودو سلام جو ایتجددانی و تجدد ان اوقات جو وقت کے نئے ہونے کے ساتھ ساتھ نئے ہوتے رہے تک رہے پسندیدہ یا بہترین نہیں اصول نہیں علم اصول فک اصول فقہ کا علم لمہ بل یقیناً بڑے بڑے <بال> علم اصول فقہ ہی وہ علم ہے یقیناً جب علم لمحہ کا معنی کریں گے جب جب علم اصول فکر ہی وہ علم ہے کہ بڑے بڑے اعلام جس کی طرف جگہ پکڑتے ہیں تحریری کسی بھی طرح ملجا کا معنی پناہ گاہ ملجا پناہ گاہ اور یہی علم اصول فقہ ہی وہ پناہ گاہ ہے کہ مسائل کو تحریر یعنی تحریر کا معنی وہ تحریر و تقریبی تہذیب والا یہ تحریر ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے کھولنا مسائل کو کھولتے وقت اس کی طرف پناہ پکڑی جاتی ہے یہ وہ پناہ گاہ ہے علم اصول فکر کہ مسائل کی وضاحت کرتے ہوئے مسائل کو کھولتے ہوئے اسی کی طرف پناہ پکڑی جاتی ہے اور دلائل کو ثابت کرتے ہوئے بھی احکام احکام ہاں <سؤال> مسائل مقررات اس کے اس کے نہیں جملہ پورا نہیں ہے وکارت مسائل راتو و قواعدہ اس کے مقررہ مسائل اور محرہ قواعد تو خدو و مسلمتاً کثیر ناظرین بہت سے اہل نظر کے ہاں مسلم سمجھے جاتے ہیں <مائن> <ہو بی> کمان نہ <نراحو> قواعد المحرا <الحل> <را> اس کے وہ قاعدے جس کو بڑی وضاحت کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے سامنے لایا گیا ہے چلو تراہو بھی ٹھیک ہے في فَإنَّ ترجمہ پب ان سے کوئی ایک جب وہ تھا لما کالا جب وہ دلی پکڑتا ہے بات کے لیے جو اس نے کی ہے بھائی تعلیمہ کسی ایک علمے کے ساتھ اصوری اہل اصول کے کرام میں سے اب ان میں سے ایک جب اپنے بات پر لما کالا اب کالا ہو یہ فیل ہے نا پیچھے ماں آ گیا اس کا ہم مستری مانا کریں پھر یہ جملہ صحیح بنے گا ما کالہ یعنی لی کولی ہی لی ماں کالا کا معنیٰ کیا کر لیں گے لی کولی ہی جب ان میں سے ایک اپنی بات کے لیے اہل اصول کی کلام میں سے کوئی کلمہ بطور استشہاد پیش کرتا ہے از انلا المنازعون و انکان من الفحول تو اس کے ساتھ جھگڑا کرنے والے بھی اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اگرچہ وہ بڑے نام ہو فحول سے مراد بڑے بڑے, اہلِ علم بڑے, بڑے اہلِ علم ہوں ان کے استقاد کی وجہ سے رکھنے کی وجہ سے جو مسائل ہیں یہ ایسے قواعد ہیں کہ جن کی بنیاد رکھی گئی ہے جن کی بنیاد رکھی گئی ہے نہیں یہ ایسے قواعد ہیں جن کی بنیاد رکھی گئی ہے حق پر جو کہ قبول کیے جانے کے لائق ہے ایسا حق جو قبول کیے جانے کے لائق ہے مربوطہ جو یہ قواعد و مربوطہ, مربوطہ جی پہلے تھا قواعد مؤسسات اب ساتن اب آ گیا مربوطہ تن قواعد و مربوطہ نہیں منقول اور معقول دلائل علمی مربوط ہیں مربوط جڑے ہوئے مر پھر پورا جملہ کیا بنے گا مربوطہ بی ادلتن تن من المعقول اب یہ معقول و منقول علمی دلائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مربوط ہیں یا مربوط کا معنی کر لیں مضبوط بند بند فہول فول کے ہاتھ اگرچہ وہ بڑے لمبے ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی ان قواعد میں سے کسی چیز پر نقد کرنے سے قاصر ہیں قواعد میں سے کسی قاعدے پر نقد کرنے سے قاصر ہیں آہ. بہت زیادہ دلوقن روایا کے علاوہ اور کسی چیز پر عمل نہیں کیا اب قواعد اور اصول کو بت بنا کے پوچھتے ہیں جو یہ بات کہنا چاہ رہا ہے کہ اصول اور قاعدے مقرر کیے ہیں اب ان قاعدوں کو مسائل کے استعمال اور استخراج میں استعمال کرتے ہیں اور کوئی بھی ان قاعدوں پر نقد کرنے کی ضرورت نہیں کرتا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان قائدوں کے ذریعے چوں کے مسئلہ ختم کر رہے ہیں لہذا ہم علم روایت کو ہی پکڑ رہے ہیں اپنے کیاس آرائیاں نہیں دوڑا رہے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا رہے حالانکہ وہ قاعدہ ہی غلط عقل پر مبنی ہوتا ہے اب جیسے کہ حصول شاشی میں وہ آم خاص کی بات کرتا ہے سب سے پہلی بات کیا کیا کیا؟ اس نے کیا کی ہے خاصی اور خاص کرتا ہے بالکل خاص عمل ہی ایک بات تو ٹھیک ہو گئی پھر آگے وہ کیا کہتا ہے فل واحدیاس اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے یہ جملہ ہی اس کا غلط ہے پھر کیا کہتا ہے فعن امکن جمل و بین یوہ مولوبہی ماں وِّا یوہمولو بالکتاب و یوتر اب اس نے خبر واحد کو کتاب کے مقابلے میں لا کھڑا کیا اور یہ ایک رخنا اور چور دروازہ بنا لیا علم روایت کو رد کرنے کا احادیث کو رد کرنے کا یہ ایک انہوں نے صنم کھڑا ہے بت جس کو یہ پوچھتے ہیں پھر اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں اچھا یہ صنعت تو ٹھیک ہے لیکن فلاں آیت کے خلاف ہے لہذا اس پر عمل نہیں ہو سکتا چھٹی اور اگر خبر متواتر آ جائے پھر پھر زور لگاتے ہیں تطبیق دینے کے لیے تو وہی زور خبریں واحد کے لیے کیوں نہیں لگایا سدم یہ کیا کہ خبریں واحد کو وہی اللہی کو قیاس کے برابر کر دیا خبر واحد اور قیاس اگر کتاب اللہ کے خاص کے مقابل آئے رد اور یہ رکھنا بہت بڑا رکھنا ہے لیکن جی قنون ہے قنون کہہ کے اصول کہہ کے اور بس بت پوچھتے جا رہے ہیں ہاں اور سمیت ہے کیا ہے انه لم يعمل بی غیر علم الروایہ حمدا hmm. اوبارہ مجھے ایک جماعت کے اہل علم کے ایک جماعت کے سوال کرنے کے بعد اس تصدیق پر فی حاضر حضر شریف اس علم میں بھی باعید العلم پہ باہر ارادہ کرتے ہوئے اس میں راجہ مرجو کا نہیں راجہ کو مرجو سے واضح کرنے کے کا ارادہ کرتے ہوئے وبین ثقینی اور اس کی بدگی کو سکون سے بیان کر کرتے ہیں اس کے صحیح اور سقیم کو واضح کرتے ہوئے یسر اور کرتے ہوئے جو اس میں سے یعنی کہ کی نہیں اس کی طرف اس کی طرف لوٹنے کے یعنی کہ وہ قاعدے جن جو اس لائق ہیں کہ ان قواعد کی طرف رجوع کیا جائے رد الیہی کا معنی رجوع کرنا اور رد علیہ کا معنی رد کر دینا کرا دینا اعتماد کرنے کے دونوں باتیں آ گئیں جو قاعدے لائق اعتماد ہیں اور جو لائق اعتماد نہیں جن کی طرف رجوع کیا جائے اور جن کی طرف نہ کیا جائے ان کو واضح کرتے ہوئے تصدی کے ساتھ درستگی والا حقیقت نہ باقی رہے اس کے درمیان اور حق حقیق یعنی کہ اصل حق کو پہچاننے اصل حق کو پہچاننے کے درمیان کوئی پڑتا کوئی پڑتا بال قبول کا معنی رہ گیا درمیان میں وہ بھی کرو نا ایسا ایسا حق جو قبول کیے جانے کے الحقیقی بال قبول یہ الحقیق بالقبول صفت ہے حق کی تاکہ اس بندے کے درمیان اور قبول کیے جانے کے لائق جو حق ہے اس حق کے درمیان کوئی حجاب نہ باقی بچے لا ایسی کتاب ہے کہ اس کے لیے مصنفین کے سینے کھلتے ہیں دی دی دی قومی ہاں، قوم مومن قوم کے سینوں میں اس کی قدر عظیم ہو جاتی ہے کیوں بمتمال فی صدور المنصفین انصاف پسندوں کے سین سینوں میں سینے اس کے لیے کھلتے ہیں جان لے اے طالب حق کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ تنشریف الاو صدور المنصفین اس کے لیے منصفین کے انصاف پسند لوگوں کے سینے کھلتے ہیں اور اس کی قدر مومن قوم کے سینوں میں عظیم ہوتی ہے اس وجہ سے کہ یہ عمدہ فوائد پر مشتمل ہے فرائد کہتے ہیں انوکھے فائدے فرائد فریدہ فریدہ, فریدہ دہر نابغا یکتہ یکتہ زماں یکتا روزگار یا من من من اور نہیں پہچانتا جو مشتمل ہے اس کتاب میں نہیں اس کا یہ مشتمال علیہ من المعارف الحق تھی اس کا ترجمہ کریں پہلے اور مشتمالا علیہ اپنا ولا یارف اللہ منقان مل من المحققین اس کا ترجمہ کریں بعد میں پھر جملہ صحیح بنے گا اور جن حق معارفِ حقہ پر یہ کتاب مشتمل ہے اسے محققین کے سوا اور کوئی نہیں پہچانتا جن معارف حقہ پر یہ کتاب مشتمل ہے انہیں محققین کے سوا اور کوئی نہیں پہچانتا ذکر کرتے ہیں مگر ان کو ذکر کرنے کی متعلق کیا ہے یہ فی حاضل فن مصنفون کے متعلق ہے اس فن میں تصنیف کرنے والے جن مبادی کو ذکر کرتے ہیں میں نے انہیں ذکر نہیں کیا ساتھ نہیں کا جن کو ذکر کرنے کا مزید فائدہ تھا فائدہ تعلق مکمل دا تعلق دا پورا, پورا تعلق رکھتے ہیں ہی، ہی ہی اور فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اس کے ذریعے کچھ زائد فائدہ یعنی مبادی کو تو میں نے پورا سورہ ذکر کیا جتنی ضرورت پڑی ہے لیکن جو اس اصول فکر کی علم کے مقاصد دیں تو میں نے تیرے لیے ان سے حجاب ہٹا دیا ہے بے حجاب کر دیا ہے انہیں تیرے لیے نہیں واضح ہو جاتا ہے اس کے ذریعے چلواب بس بس استادی آ گئے یہیں سے انشاءاللہ اللہ امبل مقاصد سے کل دوبارہ پڑھ لیں گے